تاکہ بنو قریضہ کی جو دشمنی رسول تھی وہ ہم پر واضح ہو جائے عام طور پر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے کیونکہ مطالعہ دینی ہوتا نہیں اہل علم سے وابستگی ہوتی نہیں لہذا الٹے سیدھے مطلب جو ہیں وہ مطلب معلومات لوگوں کو ہوتی ہیں تو غزوہ احذاب ایک بڑا ہی زبردست غزوہ ہے اور پھر ایک فرد واحد کی وجہ سے اس غزبے کا اس کی جو ہے وہ کایا پلٹ گئی تھی اور وہ صحابی رسول تھے حضرت سیدنا اللہ اور ہم اپنے الفاظ میں نعیم پڑھتے ہیں اس لفظ کو حضرت سیدنا اللہ نعیم رضی اللہ تعالی عن ان کی بنا پر کایا ہی پلٹ گئی تھی اب یہ کیا معاملات تھے ان کی وجہ سے کیسے کایا پلٹی بنو قرضہ نے کیا کیا, کیا بنو قرضہ کے قتل عام کا حکم دینا اس کی وجوہات کیا تھی اور پھر اس حکم کے مطابق عمل جو صحابہ نے کیا تو اس کو انصاف کے تقاضوں کے تحت ہم کیسے سمجھیں گے ظاہر ہے اللہ رسول جو کچھ بھی فرما دے وہ انصاف ہی ہے لیکن ہم مطلب مستشرقین لوگوں کی ریشہ دوانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام دشمن عناصر کے الٹے سیدھے معاملات جو کہ وہ اس طرح کے واقعات کو تاریخ اسلام میں جو ہیں وہ اچھال کر مسلمانوں پر اور خاص طور پر ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات محاذ اللہ لگاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آج ان کا جواب بنو قریضہ کے حوالے سے کم سے کم دے سکوں تو اس لحاظ سے یہ ایک معلوماتی بیان ہوگا اس کی میں نے کچھ تیاری بھی کی ہے اور امید کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ کہ آپ لوگ اس کو توجہ سے سماج فرمائیں گے فیضان رضا بھائی ہیں ماشاء اللہ تو میں امید کروں گا کہ یہ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے اور بنو قوریزہ کے بارے میں مطلب یہ بیان ہے اور اس کا نام خود ہی تجویز فرما لے جو بھی بائی ریکارڈنگ کرے کہ بنو یہودیوں کی اسلام دشمنی یا بنو قوریزہ کا جو ہے وہ کے حوالے سے کوئی سا بھی نام رکھ لیں ان کی دشمنی رسول اور رسول دشمنی اور یا ان کے بارے میں نبی پاک علیہ صلاح و السلام کے احکامات اور پھر صحابہ کرام کا ان کا جو ہے وہ کلا کما کرنا وغیرہ وغیرہ نام بھی سوچ لیجیے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالیہ توجہ سے اگر آپ لوگ سماعت فرمائیں گے تو یہ بہت معلوماتی انشاءاللہ تعالی معاملات ہیں تو غزوہ اعزاب کے ہر پہلو پر میری آج گفتگو نہیں ہوگی صرف میں کچھ باتیں سمجھیے کہ دس پندرہ بیس منٹ میں رضو ازاب کے ان معاملات کو بیان کروں گا جس میں ہمیں بنو قریضہ کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پھر انشاءاللہ میں بنو قریضہ پر آ جاؤں گا انشاءاللہ <تصفيق>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 میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات میں غزوہ خندق جس کو ہم غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں مختلف حیثیتوں سے دیگر غزوات پر چند انتیازی خصوصیات ہیں اس غزبے کی جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی جبکہ غزوہ خندت کی انفرادی شان یہ ہے کہ اس غزبے میں ساری اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کیا دوسری خصوصیت یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کے اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر مرعوب کر دیا ششدر کر دیا چند ایام وہاں گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر ناکام واپس کفار لوٹ گئے اور اس غزبے کی سب سے اہم انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ دشمنان نے اسلام کے جارحانہ حملوں کی یہ آخری کڑی تھی اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے بلکہ ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پر انہیں اکتفا کرنا پڑا یہ غزوہ مشہور روایت کے مطابق پانچ ہجری کے ماہ شوال میں بمطابق فروری کا مہینہ تھا اور چھ سو ستائیس عیسوی میں وقوع پذیر ہوا غزوہ اہو تین ہجری میں ہوا تھا اور یہ اس کے دو سال کے بعد یعنی پانچ ہجری میں جو ہے وہ ہوا یاد رکھیں کہ آج کا یہ بیان غزوہ احزاب کے موضوع پر مفصل بیان نہیں ہے بلکہ میرا موضوع بنو قریضہ ہے کہ ان لوگوں نے جو نبی کریم علیہ السلام کی دشمنی میں اپنی تمام حدوں کو کراس کر دیا اور اسلام دشمنی میں یہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ان کا انجام ان کو انجام تک پہنچانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا اور پھر بنو قوریزہ کے جو قتل کا حکم دیا گیا ان کی وجوہات بیان کرنا آج میرا موضوع ہے لیکن بنو قوریزہ کی بدبختیوں ان کی سازشوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم غزوہ احزاب کے تاریخی پس منظر پر تھوڑی سی نظر نہ ڈال لیں لہذا میں غزوہ احزاب یا جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس پر کچھ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بنو کریزا کی بدبختی کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور تمام حقائق کو سن کر اور ان کو سمجھ کر اگر ایک غیر مسلم بھی اس بیان کو سنے تو وہ فیصلہ کرنے میں بالکل تعامل نہ اسے ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور بنو قریضہ کا قتل کرنے کا حکم دینا بھی یہ مسلمانوں کے نبی اور رسول کا صحیح فیصلہ ہے ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ سرکار کی ہر حکم پر سرکار کے ہر آرڈر پر سرکار کی ہر ادا پر ہماری جان قربان ہے ایک مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مبارک عمل پر جو ہے معاذ اللہ کوئی کلام کر سکے لیکن اسلام دشمن عناصر اور خاص طور پر ایسے بد بخت بد مذہب لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور مستشرقین خاص طور پر جو کہ ایسے تاریخ اسلام کے واقعات ڈھونڈتے ہیں کہ جن کو بیان کر کے وہ سادہ لو مسلمانوں کو یا پھر ساری دنیا کے سامنے اسلام کو ایک ظالم یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ایک متنازع حیثیت سے جو ہے وہ پیش کریں معاذ اللہ تو ان کے خلاف آج یہ بیان اس لیے ہے تاکہ سادہ لو مسلمان بھی اور اگر کفار بھی اس بیان کو سنیں تو انہیں ان تمام حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنے میں کوئی تعامل نہ ہو کہ اللہ کا رسول جو کچھ بھی حکم فرماتا ہے خاص طور پر یہ بنو قریضہ کا جو آج موضوع ہے اس مر جو حکم بھی میرے آقا نے فرما دیا وہ بالکل درست تھا یاد رکھیے اس وقت اسلام کی دشمنی اور عداوت میں تین قوتیں پیش پیش جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نمبر ایک قریش مکہ وہ مکہ جن کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت بھی کرنا پڑی نمبر دو عرب کے مشرق قبائل جو قبائل سے آس پاس کے مشرق قبائل اور نمبر تین مدینہ طیبہ میں آباد یہودی قبائل اور یہ مدینہ ہی میں آباد سے بنو نذیر بھی اور بنو کریزا بھی دونوں یہودیوں کے بہت بڑے اور طاقتور ترین یہ دونوں قبیلے تھے تو یہ تین قوتیں اسلام دشمن دشمنی میں بہت بڑھ کر تھیں یاد رکھیے ان میں ان تمام فریقوں نے اسلام کے چراغ کو بجانے کے لیے سارے جتن کر کے دیکھ لیے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز افسو قوت کو پامال کرنے کے ارمان پورے کر لیے تھے چنانچہ ہر فریق پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ وہ علیحدہ علیحدہ کسی طرح بھی نبی پاک علیہ السلام کے ان مٹھی پر دیوانوں کو صحابہ کو شکست نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا برم ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے مکے اور بیرون مکہ کے مشرق قبائل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈولتا ہوا جو ہے سنگاسن چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد کے جو طوفان موجن تھے وہ ان یہودیوں کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ ہر قیمت پر اسلام کے پرچم کو سر نگوں کر کے چھوڑیں گے اب انہوں نے طے کر لیا کہ اگر وہ الگ الگ رہ کر اس مہم کو سر نہیں کر سکتے تو وہ سب متحد متفق ہو کر اسلام کے مرکز پر مدینہ منورہ پر لشکر جرار سے حملہ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے یہ خیال ہر فریق کو بے چین کر رہا تھا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورت کیا ہوگی اس کا کسی کو علم نہ تھا یاد رکھے کہ بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا یہ میں غزبۂ احزاب کے پس منظر میں بتا رہا ہوں اور بنو نذیر کا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا ان کے چند خاندان شام چلے گئے اکثریت خیبر میں رہائش پذیر ہو گئی تھی اور اس ضلع وطنی نے ان یہودیوں کے جذبہ حسد کو مزید بڑھکا دیا ان کی راتیں اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے میں ہی بسر ہوتے آخرکار طویل سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ان کا وفد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکہ روانہ ہوا اس وفد میں جو یہودی تھے ان میں سلام بن ابی الحقیق سلام بن مشکم کینانا بن ربی اور حئی ابن اختب ان چاروں کا تعلق قبیلہ بنی نذیر سے تھا اور بنو وائل قبیلے کے حوضہ بن کیس اور ابو امارہ ان سرکردہ افراد کے علاوہ ابو عامر فاسق بھی اس وفد میں شامل ہو گیا چنانچہ چوبیس افراد پر مشتمل یہ وفد مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر کے دم لیں گے اس وفد کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے تو اس نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں کے نبی کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں یہود اور کیا چاہتے تھے انہوں نے بفیان کی اس آمادگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو ریش میں سے پچاس سردار چن لیں اور آپ بھی ان میں ہوں پھر ہم سب جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینے کابے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر یہ وعدہ کریں گے کہ ہم پیغمبر اسلام کی عداوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا چنچہ قریش کے پچاس سرداروں اور یہودیوں کے اس وفد نے کعبہ کے گلاب کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو اس کی دیوار کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا اس موقع پر ابو سفیان نے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حالت کفر میں تھے انہوں نے یہودیوں کے وفد سے یہ پوچھا کہ اے گروہ یہود تم صاحب کتاب ہو اور صاحب علم و فضل ہو تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے نبی سے ہم برسر پیکار ہیں ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا وہ یہودی وفد جو ان کے ماہرین اور سرداروں پر مشتمل تھا انہیں اچھی طرح علم تھا کہ قریش مکہ بتوں کے پرستار ہیں وہ کعبۂ مقدسہ جس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام نے جو ان یہودیوں کے بھی جد اعلیٰ تھے فقط اللہ لا شریح کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا اس مقدس گھر میں ان ظالموں نے تین سو ساٹھ بت سجا رکھے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے برعکس مسلمان ان کے مخالف صحیح لیکن وہ کسی بت کو نہیں پوجتے فقط اللہ تبارک کا وطالعہ کی بارگاہ میں ان کی زبنے سجدہ ریز ہوتی ہیں ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک مہوم فائدے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا جسے سب ہاتھ سال گزر جانے کے باوجود بھی تاریخ ہزم نہیں کر سکی ہے اور نہ اس کو فراموش کر سکی ہے اور ان یہودیوں کے اپنے انصاف پسند مصنفین نے بھی ان کی اس حرکت پر انہیں سخت لان اور تان کیا ہے چنانچہ ریفرنس آپ نوٹ کریں تاریخ الیہود فی بلاد العرب اس کا مصنف ہے پروفیسر ولسن اپنی اس کتاب کے سفا نمبر 142 میں لکھتا ہے کہ جو چیز ہر ایک کے دل کو دکھاتی ہے خواب مسلمان ہو یا یہودی وہ اس یہودی وفد کی مشرقین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے جس میں انہوں نے مکے کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیرت دی ہے جو خدا وند وحدہو لا شریک پر محکم ایمان رکھتے تھے تو دوستو میرے پیارے اسلامی بھائیو جب تک یہ دنیا قائم ہے اہل حق کی محفل میں یہ دروغ گوئی کی وجہ سے یہودی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکیں گے وہ یہودی بولے جب ابو سفیان نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمان صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں تو یہودیوں یہودی بولے اے قریش مکہ اے لات و حبل کے پرستارو تم مسلمانوں کے نبی سے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو فربا اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جن کی پرستش تمہارے اباؤ اجداد کیا کرتے تھے الامان الامان ابو سفیان نے انہیں کہا اے یہودیوں ہمیں تمہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو چنانچہ سب یہودیوں نے جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی تھے بتوں کو سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ آیات اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرما کر ان یہودیوں کی قسم بیانی پر مہر سبت فرما دی چنانچہ سورہ نساء میں ہے محم ہے اس پاک کا کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور تاغت پر اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ کافر زیادہ ہدایت ہی یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں تو قریش نے یہود سے اپنے بارے میں جب یہ فتویٰ سنا تو مارے خوشی کے اچلنے لگے اور انہیں مزید یقین دہانیاں کرانے لگے کہ وہ اس مہم میں آخری سانس تک ان کا ساتھ دیں گے بس کسی طرح ہم تمام لوگ مل کر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں مسلمانوں کا کلا کما جو ہے وہ کر دیں تو یہاں سے وہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا انہیں اسلام کے خلاف خوب بڑتایا قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اس سے بھی زیادہ نمک مرچ لگا کر بیان کیا اور اس کے علاوہ کئی اور مطلب قبائل کے پاس بھی یہ یہودی گئے اور جب یہ لشکر تیار ہوا تو آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام جانتی ہے کہ ان تمام قبائل کا جو مشترکہ فوج تھی اس کی تعداد تقریباً دس سے بارہ ہزار تک پہنچ گئی تھی اور یاد رکھیے کہ اہل عرب کے اس وقت کے حالات اور محلے وقوع کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا بہت بڑی تعداد تھی بہت بڑی تعداد تھی یہ دس سے بارہ ہزار کا لشکر تیار ہو جانا یہ بہت بڑی تعداد تھی تو بہرحال اب یہ لشکر جرار ایک چھوٹی سی بستی اسلام کا عالمی مرکز مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا علامہ المقریزی نے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے جو اس موقع پر ابو سفیان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا اور وہ خط میں سے بھی میں آپ کو اس کا خلاصہ پڑھ کے سناتا ہوں ابو سفیان نے سرکار علیہ السلام کے نام خط لکھا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف ایک لشکر عظیم لے کر آیا ہوں ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک تمہاری جڑیں اکھیڑ کر نہ رکھ دیں گے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکرو جانا ہے اور ہمارے رستے میں خند کے کھود دی ہیں بڑے تعجب کی بات ہے یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے اگر ہم بفرض محال اس دفعہ واپس چلے گئے تو پھر ہم آئیں گے اور عہد کی جنگ کو کی یاد کو تازہ کریں گے اس طرح کا خط ابو سفیان نے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے نبی پاک علیہ السلام کی طرف روانہ کیا یہ خط لے کر ابو اسامہ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا نبی پاک علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے جہاں حضرت سیدنا عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر سنایا تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی جواب ارشاد ورمایا سرکار نے بھی جوابی خط بھیجا جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا ہے اس خط مبارک کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف ہے اما بعد عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے اور یہ بات جو تون نے لکھی ہے کہ تم اپنا لشکر جرار لے کر ہماری طرف آئے ہو اور تم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک ہمارا خاتمہ نہ کر دو تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالی تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے اور انجام کار فتح ہماری ہوگی یہاں تک کہ لات و عزا کو کوئی یاد نہیں کرے گا اور یقیناً وہ دن آئے گا جب میں لات عزا اصاف نائلہ اور حبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا اور اے خاندان بنی غالب کے احمق میں تجھے اس روز یہ بات یاد بھی کرواؤں گا یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب جو ہے وہ ابو سفیان کو بھجوایا تو یہ خطوط بھی اس طرح کے ایک دوسرے کو بھیجے گئے دس سے بارہ ہزار کا لشکر آیا ہے مدینہ پاک کی ایک بظاہر چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے اب میں چونکہ وزر احزاب میرا مکمل موضوع نہیں ہے لہذا صحابہ کی جو میٹنگز ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے جو مشاورتیں فرمائیں جس طرح خندقیں کھودی گئیں صحابہ کی کیفیت حال و معاشی معاملات کیا،, معاملات کیا تھے ان تمام باتوں پر صرف نظر کروں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے بس اتنا میں ارد کرتا ہوں کہ مسلمان جب اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو مشرقین عرب کا یہ لشکر بھی مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہو گیا یہ لشکر دو اہم فریقوں پر مشتمل تھا ایک فریق قریش اور ان کے حلیفوں کا تھا جن میں کنانا تہامہ اور احابیز شریک تھے اور وہ جگہ جہاں برسات کے موسم میں برساتی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہوتا تھا وہ لمبی چوڑی تھی دو مقام تھے جرف اور زغابہ قریش اور ان کے حلیفوں نے ان دو مقامات پر اپنے خیمے نصب کیے اور ان کی تعداد چار ہزار تھی اور دوسرا فریق ان قبائل پر مشتمل تھا جو نجد کی طرف سے آئے تھے ان میں بنو غطفان اس کے حلیف قبیلے شریک تھے یہ فریق کوہ عہد کی ترائی میں جو ہے وہ آئے ان کی تعداد چھ ہزار تھی ان کے سفر کا مقصد اگرچہ ایک تھا لیکن اس لشکر کی قیادت کسی ایک سالار کے پاس نہ تھی بلکہ ہر قبیلے کا الگ قائد تھا جو ان کے باطنی اختلاف کی گمازی کر رہا تھا جنگ کے بارے میں مشرقین کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مدینہ پاک کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا ایک ہی ریلا مسلمانوں اور ان کے دفاعی منصوبوں کو خس و کی طرح بہا کر لے جائے گا اور وہ چند ساعتوں میں مسلمانوں کا قیمہ کر کے رکھ دیں گے ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں مسلمانوں کے بچوں بچیوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے لیکن جب وہ بے وقوفوں کا ٹولا وہ سارے گدے دس بارہ ہزار جب وہاں پہنچے اور اپنے سامنے اتنی گہری اور چوڑی خندک اپنے رستے میں حائل پایا جسے نہ وہ چھلانگ لگا کر عبور کر سکتے تھے نہ ہی ان کے گھوڑے زکند لگا کر پار جا سکتے تھے تو انہوں نے اپنی فتح کے جو ہوائی قلعے تعمیر کیے تھے وہ یکم ہوا میں تحلیل ہو گئے ان کی تو سمجھیے کہ ہوائی خشک ہو گئی دماغ ہی ان کے خراب ہو گئے مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیے انہوں نے تو اس قسم کی رکاوٹ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا ان کے جنگی ماہرین نے کوئی متبادل تدبیر سوچنے کے لیے غور و خوش شروع کیا طویل سوچ بچار کے بعد طویل سوچ بچار کے بعد وہ سارے کافر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر بنی کو جو ابھی تک مدینہ شہر کے اندر آباد ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے وہ اندر سے مسلمانوں پر ہلہ بول دیں ہم باہر سے مسلمانوں پر سنگ باری کریں تب مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں ہی ابن اختب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ بنو قریضہ اس مہم میں ان کا ساتھ دیں گے چنانچہ ہی ابن اختب کو بلا کر کہا گیا کہ جاؤ اور بنو قریزہ کو کہو کہ وہ اس نازک وقت میں اپنا فرض ادا کریں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پر آنے کے لیے میں نے یہ غزوہ اعزاب کی مختصر سی آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے اب جو مجھے سن رہے ہیں اب آپ لوگ تصور کر لیں کہ ایک طرف دس بارہ ہزار کا کافروں کا لشکر ہے جن کے پاس ہر طرح کا اسلحہ اور خوراک وفر مقدار میں ہے درمیان میں عظیم خندق ہے اور خندق کے اس طرف مسلمان ہے مسلمانوں کی بیک سائیڈ پر مدینہ طیبہ ہے اور مدینہ طیبہ کے ایک طرف پیچھے جو ہے وہ بنو قریضہ کی بستی ہے یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کے سامنے دس بارہ ہزار کا لشکر اور پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بنی کو گا تھے اب اگر دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو جاتا تو مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا بھائی بظاہر کیا حال ہوتا ظاہری طور پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی بچنے کی بظاہر جو ہے وہ کوئی امید نہیں تھی لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہو جہاں پر اللہ کا رسول ہوتا ہے خدا کی ساری رحمتوں کا رزول وہیں پر ہوتا ہے رب کیسے چاہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کو ذرا خراش بھی آ جائے سرکار علیہ السلام کے دین جو ہے اس کو جو ہے معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے تو یاد رکھیے اگرچہ اب تک یہ سارا ہنگامہ یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کی ریشہ دوانیوں سے رونما ہوا تھا اب بنو جو ہے وہ بنو نذیر کی ریشہ دوانیوں سے رونما ہوا تھا لیکن ابھی تک اس پوزیشن پر جس پوزیشن پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں ابھی بنی کوریزا اس میں بالکل ملوث نہیں تھے اس کنڈیشن تک لیکن اب وہ بیچ میں شامل ہو رہے ہیں کیسے شامل ہو رہے ہیں یہ توجہ سے فرمائیں ان کا سردار تھا بنی قریضہ کا کاب بن اسد یہ مطلب بنی قریزہ کا سردار بڑا مشہور یہودی گزرا ہے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے دوستی کے معاہدے کی پوری پابندی کر رہے تھے کیونکہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو یہودیوں سے بھی یہ معاہدہ ہوا تھا ایک دوسرے کی حفاظت امن سے رہنا وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا معاہدہ ہوا تھا تو بنو قریضہ اس وقت تک اپنے اس تمام معاہدے کی پابندی کر رہے تھے ایک دن موقع پا کر بنو نذیر کا رئیس ہائی ابن اختب بنی قریضہ کے سردار کاب کو ملنے کے لیے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے کہ بنو قریضہ پیچھے سے حملہ کریں ہم آگے سے کر دیں مسلمانوں کو پیس دیں جب کانب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو کانب کا ماتھا ٹھنکا اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ہئی ابن اختب ضرور کوئی خباست کرے گا اس نے اپنے قلعے کا دروازہ ہی بند کر لیا ملنے سے ہی انکار کر دیا ہئی نے کہا اے کانپ دروازہ کھول تم بدبخت بخت آدمی ہو مجھے بھی تم کسی بلا میں مبتلا کر دو گے اس لیے میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا بھائی نے اسے تانا دیتے ہوئے کہا کہ تم اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے کہ تمہیں روٹی نہ کھلانی پڑے تو میرے پیارے میں یاد رکھیے کہ اس دور میں یہ بہت بڑا تانا ہوتا تھا یعنی کسی کو بخل کا تانا دے دینا کہ کوئی کنجوسی کا تانا دے دینا کہ تم روٹی کھلانے سے اپنے کو رہے ہو تو یہ بہت بڑا تانا اس کو سمجھا جاتا تھا تو جب ہی ابن اختب نے یہ تانا دیا تو اس نے ظاہر ہے کہ دروازہ کھول دیا یہ تانا ناکابر برداشت تھا تو جب دونوں تنہائی میں بیٹھے تو ہی ابن اختب نے کہا اے کاب میں تمہارے پاس زمانے بر کی عزت لے کر آیا ہوں ایک ڈھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو ان کے سرداروں سمیت لے کر آیا ہوں بنی غطفان اور کئی دوسرے قبائل کے نوجوان بھی اس لشکر جرار میں جو ہیں وہ شامل ہیں ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضور اکرم علیہ السلام کا خاتمہ نہ کر دیں گے معاذ اللہ اور اسلام کو جڑوں سے اکھیڑ کر نہ پھینک دیں گے اس تک یہاں سے نہ ٹریں گے اسلام اور مسلمانوں کو نیست تو نابود کرنے کا ایسا موقع پھر نہ آئے گا اس موقع کو اے کاب غنیمت جانو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہم باہر سے حملہ کریں گے تم پشت کی طرف سے ہلّا بول دینا تو اب اس نے یہ ذہن بنایا قاب نے پہلے تو صاحب انکار کر دیا اور کہا اے ہئی تم میرے پاس زمانے بر کی عزت نہیں لائے بلکہ جہاں بر کی ضدت اور رسوائی لے کر آئے ہو اور جو لشکر تمہارے ساتھ ہے یہ ایسا بادل ہے جو صرف گرجنا اور کڑکنا جانتا ہے اس میں بارش کا ایک خطرہ بھی نہیں ہے پیغمبر اسلام سے ہمارا دوستی کا معاہدہ ہے اور آج تک ان کی طرف سے اس کی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی میں اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتا لیکن ہئی ابن اختب اس کو عہد شکنی پر برانگیختہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو گیا اور قاب نے آخر کار مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور ہئی اور لشکر کفار کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دی اب آپ تصور باندھ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دس بارہ ہزار کا لشکر اس طرف ہے اور یہودیوں کی اتنی بڑی فوج اس طرف ہے درمیان میں مٹھی بھر مسلمان ہیں درمیان میں مٹھی بھر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی پشت پر جو مدینہ پاک کی آبادی ہے مختصر سی اس آبادی میں مسلمانوں کی بیویاں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر وہ یہودی مسلمانوں کی عورتوں پر ہی حملہ کر دیں ان کے بچوں پر ہی حملہ کر دیں تو مجھے بتائیے کہ ان کو بچانے والا کون ہوتا وہ صحابہ خندک کی جگہ کو چھوڑ کر اگر اپنے بیوی بچوں کو بچائیں تو کافر کسی نہ کسی جگہ سے کوئی چھوٹا موٹا پل بنا کر خندق کو خندق کو کراس کر کے اگر آ جاتے اس طرف تو دونوں طرف سے مسلمان اپنے جان بچائیں یا اپنی بیویوں کو بچائیں یا اپنے بچوں کو بچائیں وہ کیا کریں یہ کنڈیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ صورتحال حال آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کاب جو کہ وہ شخص ہے جو کہ قبیلہ بنو قریضہ کا سردار تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے کو توڑ دیا اب مسلمانوں کی جو کیفیت اور حالت ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے